گزشتہ باب میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو باب تھا من شرک عادت الانسان ب عمل ہت شرک کی کا ایک جز من شرک صرف کا ایک قسم یہ بھی ہے شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی دنیاوی آخرت کے عمل کے بجائے دنیا طلب کرے آخرت میں ضوابط کے بجائے عبادت کے ذریعے دنیا طلب کرے پڑھے دنیا طلب کرنے کے لیے روزہ رکھے دنیا کو دکھانے کے لیے یا دنیا کا اجر لینے کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں منکان یہ حیات دنیا و سینت ہے نوک فیل کا مال ہمی ہے خسون جس شخص کا متمح نظر اور نسب العین اور مقصد اصلی صرف دنیا ہی ہو تو ہم دنیا کی زینت اس کو دیں گے نو افی علیہ ہوں ان کے احمال کے ذریعے سے دنیا ہی میں بدرہ دے دیں گے وہ فی حلب خسون دنیا میں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی الا اکلزین علیہ سلحمف الآخرت علام ان لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا وہ حب تماسنا ہو جو کچھ کیا انہوں نے وہ سب ملیا میٹ ہو گیا وہ سب بیکار ہو گیا و با کرم مکان و سب ضائع ہو گئے جو کچھ کرتے تھے جس جیسا کہ حادث میں گزر چکا کہ تین آدمی جو بہت بڑے بڑے کام نیک کام کیے ہوں گے لیکن صرف نیت کی کھوٹ کی وجہ سے نیت کی خرابی کی وجہ سے ان کا سب عمل بیکار ہو جاتا ہے جہاد اتنا افضل عمل اور اس کے بعد طلب علم اسی طرح خرچ اللہ کے راستے میں بہت ہی افضل اعمال ہیں لیکن صرف ذرا سی نیت کے ہیر پھیر سے ان کے تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ہمیں ہم نے تمہیں طاقت دی تھی جہاد کی اس کو تم نے کہاں تک ہماری اطاعت میں استعمال کیا جھوٹ بول کر کی یہ زبان تو ظاہر بات ہے دنیا میں بھی جھوٹ بولتی ہے آخرت میں بھی جھوٹ بولے گی اسی وجہ سے علیم منقطم اللہ خم وہ تو کل قیامت کے دن جو جھوٹ بولتی تھی یہ زبان اس پر مہر لگا دی جائے گی اور آزاد بولیں گے وہاں بھی جھوٹ وہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری مرضی کے لیے جہاد کیا کاگروں سے یہاں تک ہی میں اس میں شہید ہو گیا اسی طرح ہم نے خرچ کیا تیری راہ میں اور میں, میں نے اپنے تمام مال تیری راہ میں خرچ کر کے خالی ہاتھ ہو گیا اسی طرح کہیں گے کہ ہم نے علم کو سیکھا اور تیرے راستے میں علم کو پھیلایا اللہ تعالیٰ کہیں کہ قزب کا تم جھوٹ بول رہے ہو اور اس کے بعد ان کی چوٹی پکڑ کر کے جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہب تما سنا تمام کام بیکار ہو جائیں گے اس وجہ سے قبول حمل کی دیا علماء نے نصوص کو دیکھ کر کے شریعت کے نصوص کو دیکھ کر کے قاعدہ کشید کیا ہے قاعدہ عامہ بیان کیا ہے کہ کی عمل اللہ تعالی کی ہاں عمل کے قبول ہونے کی دو شرط ہے یہ ایک تو اخلاص للہ اللہ کی مرضی کی خاطر کام کیا جائے یہ سب سے پہلی شرط دوسری شرط ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو سنت کے مطابق ہو خلاف نہ ہو سنت کے اگر ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ, رہا, نہ رہی تو وہ عمل بیکار ہے آدمی کتنا بھی سنت کے مطابق عمل کرے نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو اچھی طرح وضو کیا اس نے لیکن اور اس کے, اس کے بعد پھر کھڑا ہوا تمام ارکان ظاہری طور پر ادا کیے خوشو اور خصو ظاہری طور پر سب کچھ ہوا لیکن اگر اللہ کی مرضی مقصود نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے بڑا مطابق ہے بڑا زاہد ہے بڑا عابد ہے تو وہ عمل بیکار اسی طرح اخلاص بھی بڑھ کر تمام چیزوں سے پڑھ کر کے اخلاص آپ برت لیں لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں شریعت کے امر کے مطابق نہیں تو وہ عمل بے ہے بداتوں کا یہی معاملہ ہے विदात میں اس میں کوئی شک نہیں آدمی حسننیے سے کام کرتا ہے سوچتا ہے کہ آج کی رات پندرہ کی رات ستائیس کی رات رجب کی بہت ہی مبارک رات ہے اور اس میں عبادت کرنے میں ہمیں بہت بڑا حضر ملے گا اخلاص ہے لوگ سفر کی مشقتیں برداشت کر کے اپنا کام چھوڑ کر کے آتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اس رات, اس رات جاگتے ہیں اس رات کی حیثیت کیا ہے اب آپ میزان شریعت اور میزان سنت سے اس کو ناپیں تو تو اگر اس رات کو اللہ کے رسول نے جاگ کر کے گزارا ہے عبادت میں گزارا ہے خاص اعمال کر کے گزارا ہے تو ہمارے لیے وہ سنت ہے وہ کرنا جائز ہے اور اگر نہیں ہے تو یہ چیز بداعت میں ہوگی اخلاص کتنا بھی بڑھ کر کے ہو بداعت ضلالت تک جا کر کے پہنچی وہ کلو بدایت ان تو آدمی اخلاص ہی سے نیکنیتی ہی سے کرتا ہے آخر ایک شخص جو خبر پر جاتا ہے اور نظر و نیا چڑھاتا ہے وہ سمجھتا ہے دین یہی ہے اسلام یہی ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے لیکن حقیقت میں یہاں ہی نشرک ہو جاتا ہے اس وجہ سے عمل کی قبولیت کے لیے دو شرط ہے اخلاص لیوچ ہل کیا جائیں دوسری شرط ہے کہ اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت بھی شرط ہے ایک شرط بھی اگر فوت ہوئی تو عمل بیکار ہے یہاں وہ حب تما اوفی ہے جو کچھ کیا انہوں نے دنیا میں نیک امل وبات علما کان و عمل سب کچھ بیکار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قدم نہ علامہ حملوں میں نہ عمل بجا اللہ و بہت سے عام ظاہری طور پر ہمیں نیک کیے ہوں گے لیکن چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نہیں کیا ہوگا یا یہ کہ اللہ کی رضا مندی لے کر کے لیکن وہ مخالف شریعت بعد کام رہا ہو تو وہ سب بیکار ہو جائے گا عظیم نا الا ماں امیرو ماں امیلو سب ماں یہ عربی زبان میں کہتے ہیں جتنے کام ہیں ان کے سب بیکار ہو جائیں گے فجال نا خبا منصورہ جیسے ریزے اڑتے ہیں ہوا میں اسی طرح ہم ان کو اڑا کر کے رکھ دیں گے وہ اور دوسری آیت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والانوقی مولم یوم ملقیا مد وزنا ان قیامت کے دن ان کا کوئی وزن ان کی کوئی وقات نہیں رہ جائے گی حدیث شریف صحیح روایت میں ہے بخاری شریف اور مسلم شریف وغیرہ کی ان ابھی حریرت رضی اللہ عن حضرت ابو حرارت پیار رسول سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تیسہ عبد الدینار تیسہ عبد الدرہم تیسا عبد القمیسا تیس عبد القمیلا دنیا کا دنیادار ہلاک ہو جو صرف دنیا ہی کے پیچھے دوڑتا ہے وہی اس کا دین ہے اور وہی اس کی دنیا ہے وہ ہلاک ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کو اگر اللہ کی رضا مندی کے لیے حاصل کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کو اجر ملے گا لیکن صرف دنیا ہی کے ساتھ گھومتا ہے حلال ہو یا آرام ہو دنیا سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہلاک ہوا یا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے دونوں معنی صحیح ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں تند یعنی اس کی ہلاکت میں کوئی شبح نہیں ہے کیونکہ وہ صرف دنیا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فروغ جو شخص دنیا چاہتا ہے دنیا میں اس کو جو کچھ مل جائے گا اس کے آڑے استفادہ کر لے گا منافقین نے اسلام کو ظاہر کر کے اس سے استفادہ کیا ہو جائے گا لیکن قیامت میں ان نل منافقین من اپل اسلمار یہ تو ہے واضح مسئلہ ہے منافقین ظاہری طور پر دین کا اعلان کر کے اسلام کا اعلان کر کے اسلام کے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے آرام پایا انہوں نے یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ شخص منافع ہے دیں اب انہوں نے تو پیارے رسول کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے اصور عید ان کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو اس کا فائدہ ملا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں خوشگو مصندہ جیسے ٹیک لگا کر کے کوئی گرتی دیوار کو روک لیا جائے اسی طرح وہ لوگ لگا کر کے استفادہ کر رہے ہیں دنیا سے لیکن قیامت کے دن ان کا گناہ سب سے بڑا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ سب سے آخری جہنم کے درجے میں ہوگا ہند المنافقین اسلے میں اندر اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین طور پر خبر دی بد دعا کی تر اسبد الدینار جس کا دین اور جس کی دنیا صرف دینار اور درہم کے پیچھے ہو وہ ہلاک ہوا یا ہلاک ہوگا تر اسبد الدینار عبد الخمیسہ جو اچھی سچی اچھی چادروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے دنیا کمانے کے لیے انتی عرب دنیا اگر اس کو دی جائے تو وہ خوش ہوگا اور اگر دنیا نہ ملے تو وہ ناخوش بھی ہو جائے گا خیر نبی لوگ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں ایک ایسے کنارے سے دین میں لا یا دخل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دخلو میں کافا پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ کنارے سے رہ کر کے اس کا ترجمہ اگر کیا جائے کہ کی اسلام کے کنارے سے رہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اگر اس کے پیچھے ان کو خیر ملا تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں حساب اور اگر ان کو کوئی شرچ پہنچا تو کہیں گے انخلابا وہ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں یہ ہوتی ہے حالت اس شخص کی جو اللہ کی رضامندی کے لیے کام نہیں کرتا صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے عربی وہ علم سخص طس ہلاک ہو یا ہلاک ہوا وہ اور وہ مرض اس کا باقاعدہ ہی رہے امتکاز کہتے ہیں کہ آدمی مرض سے صحت یاب ہو کر کے پھر وہ اسی مرض میں داخل ہو جائے یا اسی مرض سے مبتلا ہو جائے طس وہی رشی کا پلاکس اور کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کو نہ نکالے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی بڑی مصیبت کو دور نہ کرے توبہ علیہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھائی ہو بھلائی ہو توبا طیب سے ہے سیب کہتے ہیں بھلا چیز سیب ہے توبہ اچھائی ہر قسم کی بھلائی ہر قسم کا خیر اس بندے کے لیے جس کی شان یہ ہے اور ایک اس کی تفصیل توبا کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جنت جنت میں ایک جگہ ہے یا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے اور اس کا سایہ پانچ سو سال تک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو تو یہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے خوشخبری دی ہے اس شخص کے لیے لہ اس شخص کے لیے صدی اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی دین، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کریمت اللہ کے لیے لے لی رہی ہی اس غرض سے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اپنے گھوڑے کا کی لگام پکڑے ہوئے اشاسا رقص ہو اور وہ فرا گندہ بال ہے یعنی اس مقصد میں اللہ کی رضا مندی میں اپنے کی کا بھی خیال نہیں کرتا ہے جب آدمی میدان جہاد میں ہوگا تو اس کو ظاہر بات ہے گرد آلودگی بھی ہوگی اس کے کپڑے اٹ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی. یہ تصویر پیش کی ہے ایسے شخص کی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کو پکڑ کر کے اور جہاد بھی سبیل اللہ میں مشغول ہے اشاس راسو اس کا سر گرد سے اٹ کر کے پرا ہے مغبر قدمہ ہو اس کے پاؤں گرد آلود ہیں امکانہ فی حراست کا نفل حراست اس کو اگر حفاظت میں لگا دو تو حفاظت میں لگا ہے اپنی اپنے فرائض سے وہ پیچھے نہیں رہتا ہے امکان افسا قتی کا فوج کے پیچھے لگا دو وہاں وہ اپنی اپنے فرائض انجام دے رہا ہے یعنی یہ نہیں کہ ہمیں کیوں پیچھے کیا گیا آگے ہی بڑھنے کی کوشش کریں اللہوں کے سامنے ظاہر ہونے کی یعنی وہ اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنے کو ظاہر نہ کر کے یعنی چھپ کر کے بے خود ہو کر کے وہ بغیر کسی غرض کے اللہ کی راہ کی میں جہاد کر رہا ہے یہ ہے اخلاص کے ظاہر کرنے کا یہ بہت بڑی مثال کسی بھی کام میں اسی طرح بندہ جب داخل ہو تو کوئی مقصد یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے ہمارا یہ کام ظاہر ہو یہ ہے مقصد اس تصویر کی جو نبی اس تصویر سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیش کی ہے اشا س راس تم مقبر رتم قدمہ ہو انکانہ فلحراسا کانہ فلحراسا اس کو رات میں عبادت کے لیے دن میں حدود کی حفاظت کے لیے رکھ دیا ہے یا مسلمانوں کی عزت و مال کی حفاظت کے لیے رکھ دیا ہے تو اس میں اس نے کمی نہیں کی وہ امکان افسا تھا فوج کے پیچھے اس کا ڈال دو تو اس وقت بھی وہ اپنے کو یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہماری یہ ہتک ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے نہیں وہ جہاں بھی اس کو لگا دو اپنے فرائض پورے طور پر ادا کر رہا ہے انموزن ایسا شخص ہے جو سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن لوگوں میں اس کی کوئی وقات نہیں ہے اگر کہیں جا کر کے اجازت مانگے کہ ہم آنا چاہتے ہیں کون ہے فلاں رہی اس کو جانتے ہی نہیں ہیں فلم نیوزن اس کو اجازت نہیں اتنا دی جائے لیکن اگر وہی کام اس کا جو آگے بڑھ کر کے کرتا لوگوں کے سامنے اہارا جاتا اور اس کی تشہیر کی جاتی تو ظاہر بات ہے اس کا نام سن کر کے ہر ایک کہتے ہیں ہاں وہ بڑا آدمی ہے وہ ایسا آدمی ہے لاؤ ملاقات کریں دروازہ کھلتا ہے استقبال کے لیے لوگ دوڑتے ہیں لیکن یہ آدمی چپکے سے اللہ کی مرضی کے لیے سب کچھ کام کرتا ہے اور وہ اپنی تشہیر نہیں چاہتا نہ ایک ہی آگے بڑھ کر کے لوگوں کو اسے اپنا تعارف کراتا ہے کہیں جا کر کے اجازت مانگے لم یوزن لو اس کو لوگ اجازت نہیں دیں کیونکہ لوگ جانتے نہیں نہ اس کے امال کو جانتے ہیں لوگ تو دنیا کے امور سے متاثر ہو کر کے کسی کو کسی کی عزت کرتے ہیں یہی چیز ہے اگرچہ کچھ نہیں دے رہا ہے جیسا کہ ایمن عبدلبر نے لکھا ہے کہ آدمی اگر کسی شخص کی عزت صرف ہی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ شخص صاف سفید کپڑے پہنتا ہے اور اچھے منصب کا ہے تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے سبحان اللہ دیکھیے کتنی بری, بری مثال دی ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے کیسے اس کی مثال کتے کی ہے کیسے کتا اگر کسی فقیر غریب کو پھٹے پھٹی حالت پھٹے کپڑے میں دیکھتا ہے تو اس کے, اس کے اوپر بھونکتا ہے لیکن اگر کسی صاف شفاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سوار کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے اپنی گمبر لاتا ہے انسان کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے تقریم اسلام تقریم مسلم صرف اسلام کی وجہ سے ہر ایک کی کرنی چاہیے ہر ایک کی کیونکہ مسلمان ایک آپ کے سامنے آیا ہے چاہے وہ کسی حالت میں بھی ہو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے لوگ آ کر کے آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے یعنی ایک آدمی آیا اس حالت میں کسی آدمی کا امتحان لینے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالعہ بیان کی ہے کہ ایک آدمی تھا پرانے زمانے میں اہل کتاب میں غریب تھا گنجا تھا اس نے اپنے زمانے کے نبی سے دعا طلب کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مال دے دے مال دے دیا کھانے کو نہیں پاتا تھا لیکن اب ہزاروں کو کھلانے کی اس کو طاقت ہو گئی لیکن فرشتہ آیا آزمائش کے لیے اور کہا کہ دیکھو یہ مال تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ غریبوں کا حق ادا کرو تو بھڑک اٹھے اور کہا یہ مال تو ہم نے اپنی طاقت اور عقل سے کمایا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے مال چھین لیا تو یہ حالات آدمی کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کوئی بھی آدمی ہو اسی وجہ سے کہا گیا ہے وہ املا تنہا مانگنے والے کو چھڑکو نہیں بھائی خوش اس روگی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے ہمارے پاس نہیں ہے معاف کیجیے یہ سب لیکن یہ کہ تم مانگ رہے ہو نہیں مانگنا چاہیے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آتساجھا الرس گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھی اگر مانگ رہا ہے تو اس کو دے دو اگر طاقت نہیں ہو تو اس کو جھڑکو نہیں ہو سکتا ہے آزمائش کے لیے اللہ تعالی نے بھیجا ہو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے انہوں نے وہ کہیں کھیت میں کام کر رہے تھے بس ان کا قصہ عالم, عالم تھے عالم تھے وہ کھیت میں کام کر رہے تھے عالم اور اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے اچانک ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتا ہے مجھے یہی کرتا دے دیجیے دی. یہ کرتا دے دیجیے دی. انہوں نے اتار کر کے فوراً وہ کرتا دے دیا اتفاق سے نیچے پھٹی ہوئی بنڈی پہنے ہوئے تھے وہ بنڈی پہن کر کے وہ گھر میں آئے تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے کہا ایک آدمی آیا اور اس نے ماگا دے دیا کالا کر کے دوسرا کپڑا دے دی دیتے کہا کہ پتا نہیں ہمارا امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہو دیکھیے ایسے لوگ بھی ہوتے یہ اس چیز کا بہت اسی وجہ سے بہرحال ہے نا استعدن الم یو اگر وہ اجازت مانگے تو اس کو اجازت دوگنا دیں کیونکہ لوگ تو ظاہر دنیا دیکھ کر کے اس کی عزت کرتے ہیں یہی چیز آج کل دنیا میں ہو رہی ہے کہ لوگ جو ملتے ہیں تو مالدار سے اگرچہ وہ رشتے میں سب سے دور ہو اور اپنے خاص رشتے داروں کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے یہ چیز تو دنیا میں ہو رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کا بہت بڑا سبب ہے اور اگر آدمی اپنے اپنے ارحم سے سلا رکھتا ہے چاہے وہ غریب ہو مالدار ہو ان سے اچھے تعلقات رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبا الحفی عترحی وہ عبارک الحفی رضی فلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو موخر کرے اس کی عمر کو لمبی کرے اس کے کا معنی اور نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی عمر اللہ تعالی ساٹھ کے بجائے پینسٹھ کر سکتے ہیں اور یا یہ کہ اس کے کام میں اتنی برکت ہوگی کہ جس طرح ساٹھ سال کا آدمی پچاسی سال کی عمر ہو لیکن جس طرح سو سال آدمی کرتے ہیں اس طرح کی برکت اس کے کام میں ہوگی اس کے نیکیوں میں ہوگی پھل یا سلرحم ہو جو سب چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کی روزی میں برکت ہو فلی یا سلرحم ہو اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں ان سے مل کر کے رہیں ان شفا علم یو یہ ایسا آدمی ہے جنگ اللہ کے لیے کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن کوئی اس کو جانتا نہیں اگر کسی کی سفارت کرے تو اس کی سفارت قبول نہ کریں لوگ تو یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے لیے کام کرے اور دل میں ذرا بھی یہ چیز نہ آئے کہ لوگ اس کو ہمارے اعمال کو دیکھیں اگر ذرا سی بات آ گئی تو نیت کا ایک کوڈ یا تو پورے طور پر عمل کو بےکار کر دے گا یا یہ کہ عمل کو کم کر دے گا اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شیطان اس کے پیچھے اس قدر رہتا ہے کہ وہ عمل کو بےکار کرنے کے لیے اسی دائیا کو اور اسی خیال کو اس کے ذہن میں پالتا ہے کہ ہم جو کچھ کریں لوگ اس کو دیکھیں فرق ہوتا ہے آپ دیکھیں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھیں گے مسجد میں تو بہت اچھی نماز نے <تصفيق> دیکھی یہ چیز ایک امام صاحب تھے اتفاق سے ان کے گھر میں پڑھنے تو امام صاحب جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اکیلے ہی پڑھیں تو بہت اچھی لمبی لمبے سجدے لیکن گھر میں جب پڑھائی انہوں نے نماز تو سبحان اللہ یعنی معلوم ہوتا ہے اللہ بے عظیم بھی ایک مرتبہ نہیں کہتے ہیں. یہ چیز فرق کیا جاتی ہے ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں تو کوئی بھی کام آدمی یہ کرے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی مقصود ہو اور دنیا مقصود نہ ہو جو شخص اللہ کی مرضی لے گا مرضی مول لے گا اللہ کی مرضی کے لیے کام کرے گا تو لوگ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے راضی کر دے گا دوسرا باب ہے من افال علما والمرا ابھی تحریم الحم اللہ اور تحلیل میں احرم اللہ من احم اربابل یہ بہت ہی اہم باب ہے مسلم عام مسلمانوں کی زندگی کے لیے حقیقت میں اس باب کا ترجمہ ہے من افال علما والمرا جو حکام یا علما کی اعتبار اللہ نے جس چیز کو ہلال کیا ہے اس کو حرام کرنے میں ان کی بات مانے اللہ نے حلال کیا لیکن کوئی عالم یا کوئی حاکم یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو حرام کر دیتے ہم کوئی قریب نہ جائے ان کی اطاعت کریں یا جو چیز اللہ تعالی نے حلال حرام کی ہے اس کو کسی حاکم یا کسی عالم کے کہنے پر حلال مانے تو وہ کیا نام ہے اتخذہ ہو اس عالم کو یا ان علماء کو یا عمرہ کو اس نے اللہ کے علاوہ رب مان لیا یہ آیت نازل ہوئی جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے جب یہ آج نازل ہوئی اتخذوا ال احبار احم اسی طرح کی آج جو ہے اتخذوا ال احبار احم من دون احم ارباب مندون یہود انصارہ کے سیاق میں یہ آئے ذکر ہے انہوں نے یعنی یہود انصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب مان لیا حضرت عجیب بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یا مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو ان کو رب نہیں مانے تھے ان کو رب نہیں بنائے تھے تو پیارے رسول نے فرمایا کہ کیا ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کر دیتے تھے اس کو تم حلال سمجھتے تھے جس چیز کو حرام کر دیتے تھے اس کو تم حرام سمجھتے تھے تو کہا ہاں یہ چیز تو تھی انہی کے اشارے پر ہم حلال اور حرام چیزوں کو کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانے کا معنی تو یہاں اسی طرح کا باب انہوں نے اسی معنی کو لے کر کے آیت کی اسی معنی کو لے کر کے یہ بہت بڑا علمیہ ہے اسلام اور مسلمان کا اس میں کوئی شک نہیں کی علماء اس میں کوئی شک نہیں خلفا راسدین کے بعد اللہ کی قدرت ہر زمانے میں کہیں خالص اسلامی دینی اور عقیدت صحیح عقیدے کی حکومت ابھری آج دس سال تک رہی پھر ڈوب گئی دوسری جگہ ابھری لیکن حق چھپا نہیں البتہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی ابھری جس میں اللہ کے قانون کے را دوسرے قانون چلائے گئے ہمیشہ یہ ہوا کیا ہے فلوہ راج کے زمانے میں پھر اس کے بعد بہت مدت تک تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ اتفاق رہا اس کے بعد پھر حضرت علی حضرت معاویہ اور اختلافات ہوئے اس میں لوگوں کے غلط عقائد اندر داخل ہوئے اور حکومتوں پر بھی اس کا غلط اثر پڑا اس کی چھاپ اب تک نظر آتی ہے بہرحال یہ چیز رہی لیکن یہ قاعدہ جو اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے اس کو لے کر کے بھی بہت سے لوگوں نے خرج گئے اپنی زندگی گزاری اور اپنے کو صرف اللہ اور رسول کا تابع کہتے رہے کوئی بھی ہو امام احمد بن حمبل ہوں یا کوئی بھی ہو علماء نے ہر زمانے میں اس کو اپنے اپنا, اپنا مقصد عمل بنا کر کے اور اس, اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی امام احمد بن حمبل سے کہا گیا کہ قرآن کو مخلوق کرو پوری دنیا ایک طرف ہو گئی حکومت کا ڈندا اور حکومت کی جیلیں بھر گئی علماء کے ذریعے سے کچھ لوگ ڈر کر کے انہوں نے امام ایشیا بن بین بہت بڑے محدد ڈنڈوں کی مار کے ڈر سے انہوں نے کہا کہ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے علی بن مدینی اتنے بڑے امام بخاری کے استاد لیکن وہ بھی ڈر کر کے انہوں نے کہا رہے کہ قرآن مخلوق ہے حالانکہ قرآن اللہ کی صفت نے مخلوق نہیں کہا سانک چاہیے امام احمد بن حمبل کو بہت کچھ تکلیفیں دی گئی اکثر لوگ اگرچہ ان کی بات ظاہری طور پر مان گئے بہت سے لوگ ظاہری طور پر ان کے ساتھ تھے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام احمد بن حمبل اکیلے رہ کر کے وہ غلط رہے نہیں ایک ہی آدمی محدت ابراہیم کی طرح جو دادا ابراہیم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نبراہیم امت روافہ ایک ہی امت سے اکیلے ہو تو جو شخص حق پر ہے اسی کو حق پر کہا جائے چاہے وہ اکیلا ہو یا हो तो ہو تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں یہ چیز رہی ہے لیکن اللہ کے فضل سے ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اللہ کے دین اور اللہ کے کتاب کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح طور پر برپا کرنے کی کوشش کرتے یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے حکومت امت کی زندگی کا اور اس کی بنا پر حقیقت میں امت میں اختلاف بہت کچھ ہوا پہلے ہی دن سے جہاں سے خوارج نکلے جہاں سے اور دوسرے مساج نکلے اختلاف شروع ہوا لیکن اس اختلاف میں نبی کریم صلم چونکہ اس اختلاف کی اطلاع اور آپ نے اس کی اس سے ڈراوہ پہلے ہی دے دیا تھا حضرت درباز میں ساریہ خود کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں <misterisation> نصیحت کی اور ایسی نصیحت کی کہ ہماری آنکھیں بھیگ گئیں رو رو کر کے اور ہمارے دل کاپ اٹھے کسی نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں رخصت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نصیحت کو سیحت کر دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی سنتی وہ سنت الخلۂ راشدین میری وہ سنت الخل علیہ کمب سنتی وہ تو ہماری سنت کو دانت سے پکڑ لو عبد علیحہ بن نواز مضبوطی سے پکڑ لو اور ہمارے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو انشمن کمبادی سار اختلاف ہم کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختلاف دیکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کی اختلاف ہوگا لیکن اس اختلاف میں جو وسیعت طلب کی نصیحت طلب کی صحابی نے اور جو نصیحت طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کی علیکم بسنتی بے سنتی وسنت الخلف میری سنت کو پکڑو اور طارے رسوم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑو اگر ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی شخص کے پیچھے جو حلال آرام کا بچائے وہ بڑے سے بڑا حاکم ہو یا بڑے سے بڑا عالم ہو اگر وہ غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کو ماننے کا حق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاسلم فرمائے لا تا حسن الخالق کسی مخلوق مخلوقن کتنا بھی بڑا ہو کتنا بھی بڑا عالم ہو کتنا بڑا حکیم ہو اس کی یہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہرگز جائز نہیں ہے یہ ایک اسلام کا عام قاعدہ ہے لیکن جو چیزیں آج کل مسلمانوں میں تفریق کا سب سے بڑا سبب بنی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہر زمانے میں کسی بڑے کو لے کر کے اس کے پیچھے اس کے ارد گرد ایک مجارٹی بنی اور ان سے کہا گیا لوگوں سے کہ دیکھو دوسروں کی بات نہیں سننا کیوں کیونکہ دوسرے کافر ہیں یا غلطکار ہیں یا غلط کو ہیں یہ چیزیں بہرحال اسلامی نہیں ہوئی اسی طرح بعض مذاہب کو زبردستی پکڑ لیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے علاوہ اور دوسرے مذہب کا لینا جائز نہیں یہ چیز بھی اسلامی نہیں ہوئی اس کا اعلان پورے طور پر صحیح طور پر آپ سن لیں کہ یہ چیز اسلامی ہر نہیں مذاہب کا اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آئمہ رحمت اللہ علیہ نے دین کو قائم کیا اس میں کوئی شک نہیں ان کے اوپر فرض تھا کہ وہ امت کا ہاتھ پکڑ کر کے اس وقت ان کی نگرانی کریں لیکن انہوں نے خود باتیں آئیں گی انہوں نے خود منع کر دیا کہ اگر میری بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پڑے تو میری بات کو چھوڑ دو پیارے رسول کی بات لے لو لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں اگرچہ حدیث اس میں ہے لیکن ہمارے امام کے پاس اور کوئی حدیث رہی ہوگی رہی ہوگی تو نکالو بھائی زبردستی دہشت گردی میں یہ نہیں کہ فلاں ہی مجرم ہے اور اب اس پر حملہ ہی کرنا ہے زبردستی نہیں بتاؤ لا دلیل پیش کرو جرم ثابت کرو یا حقیقت ثابت کرو کہ کی کیا چیز صحیح ہے اب ایسے زبردستی کوئی کرے تو وہ چیز اس کو نہ عقل قبول کرتی ہے نہ اخلاق قبول کرتا ہے نہ دین قبول کرتی ہے آج کل ہی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص پیار رسول کو بشر نہیں کہتا ہے تو وہ کافر ہو گیا بات صحیح ہے نہیں اب اس کا اختلاف ہو گیا سہ یار رسول نے بتایا ہے کہ بھائی نو مئسمین کنباد بعدی جو میرے بعد زندہ رہے بہت کچھ اختلاف دیکھے گا لیکن اس میں مخرج کیا ہے دوسری روایت میں پمل مخرج منہا یا رسول اللہ اس اختلاف میں سے صحیح راستہ نکلنے کا کیا ہے اللہ کے رسول کا رسول نے فرمایا علیہ کمبر سنتی وسلمت الخلافا تو اب اس کو ہم تولیں پیارے رسول کے اللہ کے کلام سے اور پیارے رسول کی سنت سے کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں کہیں ایسا بھی ہے کہ پیارے رسول بشر نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دوسرا معنی لیتا تو پیارے رسول اس کو بیان کرتے اللہ تعالیٰ صاف کہا ہے بل ان بشر ان بشریت کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت سب سے بڑی جو فضیلت ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک استعفیٰ جس جس جن شخصیات کو کیا ہے وہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے بشر ہونے سے کوئی نقص نہیں ہوا لیکن فضیلت کی بات ہے یہ ہائے اللہ کی طرف سے مجھے وہی آتی میں نبی ہوں تو کیا پیارے رسول کی حتک ہوگی اگر ہم بشر کہیں لیکن قوم میں امت اسلامیہ میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی بھی ہے کہ اگر آپ بشر کہیں تو آپ کو بشریت آپ کی بشریت ختم کر دیں گے قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے ایسے بھی ہیں اگر یہ سوچا جائے ہم نے اگر ان سے کہا جائے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کی ہمارے مولانا کہتے ہیں اور کہتے ہیں دوسروں کی بات نہیں سمجھو تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی فرماتے استخل و احبارم اربابا من دون بندون یہ آیت پڑھیے اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی تفصیر کیجیے کہ ادیب نے عاتم کو تفسیر کر کے یہی بتایا پیارے رسول نے کہ اللہ کے کلام اللہ کے رسول کے کلام کے خلاف کسی بھی شخص کی بات مان لینا اس شخص کو اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے کیونکہ تشریع شریعت کو نافذ کرنا اور شریعت کو اتارنا شریعت کے احکام کو بیان کرنا یہ اللہ کا کام ہے اور اس شریعت کو پہنچانے کے لیے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ انتخاب کیا یہی دو راستے ہیں